الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حینت وفیا سجیا بے برد حباراتن متفقن علیہ پچھلی حدیثوں میں وفات کے بعد یا وفات سے پہلے کی کچھ باتیں گزری ہیں جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنکم لا الہ الا اللہ کہ جاکنی کے عالم میں جو شخص ہو یا اس طرح کے لوگوں کو جو موت کے قریب ہوں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تلقین میں اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا بھی شامل ہے اس کو یاد دلانا بھی شامل ہے اور اس کو اس سے کہلوانا بھی ثابت ہے اسی طرح سے جب وفات ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے آج کی حدیث اسی سے اس متعلق ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اور وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریفہ میں ہوئی اور ام المومنین کے گود میں ہوئی تو فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار چادر میں جس میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اس سے آپ کو ڈھانپ دیا گیا تو اس حدیث سے کئی سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے جس پر ہمارے کچھ برادران اسلام اختلاف کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس مسئلے کا خلاصہ قرآن نے بھی کر دیا ہے بہت ساری حدیثیں بھی تاریخ بھی واقعات بھی ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات کی بھی وفات ہوئی اور آپ پر بھی موت پاری ہوئی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان نق میتن و انہم میتون کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور سب لوگ مر جائیں گے اور ہما جعلنا لبشر من قبل کل آپ سے پہلے میں نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں عطا فرمائی پھر فرمایا کلو نفس رائے قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو جب تشریف لے آیا اور آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی وفات ہوئی ہو گئی تو وہ تشریف لے آتے ہیں چادر مبارک چہرہ انور سے ہٹاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں قبتا حمن کہ آپ مبارک رہے پاکیزہ رہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی زندگی زندہ حالت میں اور وفات کے بعد آپ پاکیزہ رہے اور اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا جو موت آنی تھی وہ آپ کو آ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کی تاب نہ لا سکے اور دیوانہ وار تلوار نکال کر کے مسجد نبوی کے حجر شریفہ کے آس پاس گھومنے لگے اور فرمانے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے معراج پر گئے تھے اسی طرح سے گئے ہوئے ہیں پھر واپس آ جائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر کی یہ کیفیت دیکھی تو ڈاٹ ان کو اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہ مشہور خطبہ دیا جو کہ بہت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے بہت ساری کتابوں میں موجود ہے اور جس میں انہوں نے دو آیتیں پڑھی تھیں ایک وما محمد الا اللہ رسول قدخلت من قبل قدل ماتل تم الابکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رسول کی ہے آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور گئے کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے اور یا یہ کہ آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ دین اسلام سے پھر جاؤ گے جو شخص دین اسلام سے پھر جائے گا وہ کسی کا کچھ نقصان نہیں کرے گا ایک آیت تو یہ سورہ عال ابران کی دوسری آیت سورہ زمر کی آیت نمبر تیس ان نکمیتوں و نہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور سب لوگ مر جائیں گے ان دونوں آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا تاریخی جملہ فرمایا کہ من کان یعبد محمدن و محمدن قدمات کہ سن لے وہ شخص جو اب تک محمد کی عبادت کرتا رہا ہو وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے آپ اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں بلکہ اگر صحیح صحیح ترجمہ لفظ مات کا کر دیا جائے ماتا کا تو یہ ترجمہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں آپ مر گئے ہیں آپ پر موت آ چکی ہے وہ من کا نئے آبد اللہ فعین اللہ عی اللہ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے کرتا تھا تو وہ یہ سن لے کہ اللہ حی ہے اس پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے تو اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کو ایک دھاری دار پھول دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تو دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کی جب یا کسی شخص کی جب وفات ہو جائے تو اسے چادر اڑا دینی چاہیے چادر کسی طرح کی بھی ہو موجودہ وقت میں جو میسر ہو جو موجود ہو اسی چادر سے اس کو ڈھانپ دینا چاہیے یہاں پر دھاری دار اور پھول دار چادر اڑائے جانے سے کوئی شخص یہ استدلال نہ کرے کہ اسپیشل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چادر مہیا کی گئی تھی اس لیے جو ہے مرنے والے کے لیے کوئی اسپیشل اور خاص چادر ہونی چاہیے نقش و نگار بنی ہوئی چادر ہونی چاہیے ایسا کچھ بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا صرف اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وفات پائے ہوئے شخص کو یا میت کو چادر اڑھا دینی چاہیے ایسے کھلا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے وہ انہا رضی اللہ تعالیٰ انہا انا ابا بکرین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہی یہ حدیث روایت یہ حدیث مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں جب تشریف لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا وفات کے بعد بوسہ دیا تو اور اس پر اس بوسا دینے پر صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کسی نے بھی انکار نہیں کیا اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسا دیا گیا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی ورنہ صاحب اکرام انکار کرتے آگے بہت اہم مسئلہ ہے آگے بہت اہم مسئلہ ہے اس پر بشمول علماء تمام لوگ افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں بلکہ کوتاہی کرتے ہیں میں بھی شامل ہوں اس میں اور اہم مسئلہ کیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ابی حرت رضی اللہ تعالی عنہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفسم بدعین و ترمیدی و وحسنہ یہ حدیث حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی جان روح معلق رہتی ہے لٹکی رہتی ہے اس کے بارے میں ہاں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ اگر کس کس وجہ سے اس کی روح معلق رہتی ہے ہاں دین یعنی قرض کی وجہ سے قرض کی وجہ سے اس کی روح اس کی جان لٹکی رہتی ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی ہو جائے قرض بہت اہم چیز ہے اور کسی کی موت کا کسی کو اپنی موت کا بھی پتا نہیں کہ کب اس کی موت آئے گی ہم بہت سارے قرض لیے رہتے ہیں اور کچھ ایسے قرض بھی رہتے ہیں کہ دینے والے اور لینے والے کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو خبر بھی نہیں رہتی جبکہ قرض کے معاملے میں ایک مسلمان کو ایک مومن بندے کو بہت حساس رہنا چاہیے بہت حساس رہنا چاہیے کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے کسی سے لین دین ہے تو اس کو تحریری شکل میں لکھ کر کے رکھے اپنے ورثہ کو بتا کر کے رہ, بتائے ہاں بتا دے کہ ہم فلا فلا سے اتنا اتنا قرض لیا ہے اتنے آہ, وقت لوٹانا ہے اور وسیعت بھی اس کی لکھی رہنی چاہیے اج, کہ اگر اس کی اچانک یا ویسے وفات ہو جاتی ہے تو اس کے مال میں سے فلا فلا کو قرضے دے دیا جائے گا آج اس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ ضرورت ضرورت محسوس کرتا ہے کچھ کہنے سننے کی تو اس کو چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے لکھی ہوئی موجود ہو غرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ذکر ہے کہ وہ اپنی وصیت اپنے لکھ کر کے اپنے اپنے تکیا کے نیچے رکھے رہا کرتے تھے کی پتہ نہیں زندگی اور موت کا کیا بھروسہ کب موت آ جائے اور مومن کی روح قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے تو اس لیے اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے بہت حساس رہنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مسلمان کی ظاہر سی بات ہے کون سا مسلمان جو صحابی کون سا مسلمان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تھا الا یہ کہ اگر کوئی شخص اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے نہیں تو نہیں پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جائیے آپ لوگ اپنے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھ لیجئے میں نہیں پڑھاؤں گا اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کو مال عطا کیا اسلامی چھوٹی سی سلطنت میں غنیمت کے مال آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے پوچھ لیا کرتے تھے کہ اگر اس کے اوپر قرضے تو نہیں اگر قرض ہوتا تھا اور اس کے ورسہ اس کو ادا کرنے کے لیے کی ذمہ داری لیتے تھے تو کوئی بات نہیں نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں تو قرض بہت اہم چیز ہے سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی جان معلق رہتی ہے لٹکی رہتی ہے قرض کی وجہ سے یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے شہید کے معاملے میں بھی شہیدوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ شہید کا سب کچھ سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کا مسئلہ رکا رہتا ہے تو قرض کے بارے میں ہم سب کو چوکن رہنا چاہیے ابھی بھی وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرض لیے ہوئے ہوں گے ان کے پاس ان کے پاس کچھ تحریری شکل میں کچھ ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کو بتا دے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث سے یہ پتا چلا اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ قرض بہت اہم چیز ہے اس کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اس کے سلسلے میں اور پھر میت کے نماز جنازہ سے پہلے ورثہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے جہاں تک جن سے ان کا لین دین را... میت کا لین دین رہا کرتا... آ... رہا کرتا ہو یا رہا کرتا تھا لین دین ہوا کرتا تھا تج... تجارت بزنس کچھ اس طرح کی چیزیں تو ان سب سے پوچھ لے اور ان سب سے تحقیق کر لے پوچھ لے کہ ہاں بھائی ہمارے میت پر کوئی کسی طرح کا قرض ہے اگر ہو کسی کا تو بتا دیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں بات سمجھ میں آ جی اور اس سے یہ بھی اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مرنے والے کے مال کی وراثت کی تقسیم سے پہلے سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی مال کی تقسیم سے پہلے اس کے مال سے اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلا کام پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی پھر اس کے بعد اس کی وسیعت کی تنفیش کی جائے گی کہ اگر میت نے کسی طرح کی کوئی وسیعت کی ہے مال کے تعلق سے کہ ہمارا اتنا مال فلا فلاح کو دے دینا جو وارث نہیں ہے جو وارش نہیں ہے ان کے لیے وسیعت پوری کی جائے گی میت کی لیکن اگر میت نے کسی وارش کے لیے کوئی وسیعت کی ہے کہ اس میں سے مال دے دیا جائے گا تو یہ اس کی وسیعت لاگو نہیں ہوگی اس کی وسیعت پر عمل نہیں کیا جائے گا کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وسیعت لی وارفن کہ بارش کی جو اس کے مال کا وارث بن رہا ہے اس کے لیے کوئی وسیعت نہیں وسیعت نہیں ہوگی اور اس کی وسیعت کی تنفیز نہیں کی جائے گی تو اس لیے اس کے مال سے سب سے پہلے ہاں اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی وصیت کی تنفیذ کی جائے گی پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثا میں ہاں حساب سے جو شریعت نے جس کو جس کو جو حقوق دیے ہیں اس کے حساب سے تقسیم ہوگی وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بمائن في متفقن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ و تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اپنی سواری سے گر کر کے فوت ہو گئے تھے حج کا موقع تھا جت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ سامنے یا اس حج کے موقع سے ایک صحابی اپنی سواری سے گر گئے اپنی سے یا اونٹ سے گر گئے اور کسی طرح سے ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پانی سے اور بیری کے پتے سے ان کو غسل دو نہلاؤ وکفین اور ان کو دو کپڑوں میں کفنا دو دو کپڑوں میں کفنا دو اور دوسری حدیثوں میں ہے کہ ان کو خوشبو نہ لگاؤ ان کو خوشبو نہ لگاؤ اور ان کا سر نہ ڈھکو مرنے والے مرد تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتے سے پتوں سے جو ہے ان کو غسلے دو اور پھر ان کو دو کپڑوں میں دفن کرو کفن دو اور دو کپڑوں میں کفن دو اور ان کا سر نہ ڈھکو اور خوشبو نہ لگاؤ قیامت اس لیے کہ یہ قیامت میں لبے پکارتے ہوئے اٹھیں گے سبحان اللہ جی تو یہاں پر غسل کا بیان آیا ہے تو غسل کا طریقہ کچھ مختصر سا آگے ہے وہاں پر میں اس کی تشریح, تشریح کروں گا تشریح کروں گا یہاں پر خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور بیری کی پتوں کا ذکر کیا ہے چونکہ بیری کے پتے جب پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اس سے اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی ہے اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی ہے اور آج کل جو ہے اور آپ کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے بیری کے پتوں کو پانی میں ڈالا ڈالا جاتا ہے تو اس میں ایک طرح کا ہاں صابن سا جو ہے اس میں صابن کی طرح سے اس میں جھاگ نکلنے لگتی ہے تو چاہے بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر کے ابال لیا جائے یا اگر ابالنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر کے اچھی طرح سے ہلایا جائے تو اس میں جھاگ پیدا ہوگا یا یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بیری کے پتوں کو جلا کر کے اگر اس کا اور جو ہے صفوف جو ہے اس کی راگ جو ہوتی ہے اس میں پانی میں ڈال کر کے اس دیا جائے تو یہ دو تین طریقے ذکر کیے گئے ہیں صفائی کے لیے اور آج اس کی جگہ پر اس کی جگہ پر آج صابن ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا بھی استعمال ہونا چاہیے اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو تو اگر حاجی کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دو کپڑوں میں دفن، کفنانا چاہیے اس کو دو کپڑوں میں کفنانا چاہیے اور خوشبو نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی سر اس کا ڈھکنا چاہیے جی وعن رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما ارادو غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالو واللہ ما ندری نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجر مؤتانا الحدیف رواح احمد روا مسر روا احمد بابوداؤد یہ حدیث حسن ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہا تو لوگوں نے کہا آپس میں صحاب اکرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو ویسے ہی اتاریں اور آپ کو مطلب کہ آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں جیسا کہ ہم اپنے مردوں کو جب غسل دینے لگتے ہیں تو پورے کپڑے اتار دیتے ہیں تو کیا ہم ویسا کریں یا کیا کریں مختصر طور پر یہاں پر حدیث ہے لمبی حدیث ہے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا تو صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذبذب تھا اس سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے دوسرے لوگ ہوں گے ان کو ان کے کپڑوں میں نہیں دفنایا جائے گا کفنایا جائے گا بلکہ کیا کیا جائے گا ان کے کپڑوں کو اتار کر کے غس دیا جائے گا اور پھر ان کو مکمل کفن میں لپیٹا جائے گا کفن دیا جائے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصیت رہی کہ جب سابق رام کو تجبزب ہوا تو حدیث حسن ہے ایک لمبی حدیث ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسلے دینے کے تعلق سے یا جن سے مشورے ہو رہے تھے ان کو ایک اونگ سی آ گئی اونگ آ گئی تو انہوں نے کیا کہتے ہیں کسی ہاں, کونے سے یا کسی طرح سے ایک آواز دینے والے کو اس کے وہ آواز سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو نہ اتارو بلکہ ان کو ان کے ان کے کپڑے ہی میں کیا کہتے ہیں بغیر کپڑے اتارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاؤ نہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے کپڑے نہیں اتارے گئے بلکہ آپ کے کپڑوں ہی میں آپ کو غسل دیا گیا اور پھر کفن دے کر کے آپ کو دفنا دیا گیا تو یہ ایک لمبی حدیث حدیث حسن ہے وعن معتية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء والسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه او حقوه, حقوه فقال فالقینا خلفہا یہاں پر غسل کیا باس... طریقے ہیں یہاں پر ام رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر صاحبیہ اور یہ فوت ہونے والی صحابیات کو یا عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے اور وہ بیٹی آپ کی ہاں زینب رضی اللہ تعالی انہا تھی ان کی وفات آٹھ ہجری میں ہوئی تھی تو ہم غسل دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب یا کچھ تعلیمات ہمیں بتائی فرمایا کہ ان کو جو ہے تین بار یا پانچ بار یا اس سے زیادہ بار غسلے دو تو میت کو غسل دیا جائے گا یعنی تین بار نہلایا جائے گا تین پانی سے کہہ لیجیے تین پانی سے نہلایا جائے گا یا پانچ بار پانی ڈال کر کے نہلایا جائے گا یا اس سے زیادہ اگر ضرورت محسوس ہو تو ایک تو یہ پتا چلا کہ تین بار یا پانچ بار یا اس سے زیادہ نہلایا جائے گا اور تاک کا خیال کیا جائے گا کس سے بیماین وسید پانی سے اور بیری کے پتوں سے اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری بار ان کو ہاں کافور ملا ہوا کافور سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں خوشبودار چیز ہوتی لوگ ہمام وغیرہ میں رہتے اس سے کیا کہتے ہیں ہاں بدن تھوڑا سا ہاں چھ بیری کے پتوں سے بیری کے پتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے جسم جلدی کڑا نہیں ہوتا نرماہٹ رہتی ہے اس سے تو یہ کافور وغیرہ بھی آخر میں جو ہے کافور استعمال کیا جائے پانی میں ڈال کر کے اس طرح سے جب ہم فارغ ہوئے ہم نے غسل دے دیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبن عطا فرمائی ہم کو اور فرمایا کہ اس تہبن میں ان کو لپیٹ دو یعنی یہ تہبن میرا تہبن ان کے جسم سے لگا ہوا ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک ان کو عطا فرمایا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی جسم سے لگی ہوئی تمام چیزیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق استعمال کی جانے والی چیزیں تمام بابرکت ہیں تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عمر فاروق یا امت کے افضل ترین اولیاء میں سے کسی سے ثابت ہو کہ انہوں نے کسی کے لیے اپنے جسم یا اپنے اپنا لباس عطا فرمایا ہو اپنی چادر عطا فرمائی ہو بطور تبرک برطور برکت بات سمجھ رہے ہیں نہیں یہ چیز خاص کس, کس کے ساتھ خاص رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاں اور انبیاء کرام کے بعد افضل ترین اولیاء کون ہیں <تصح> صحابہ کرام صحابہ کرام میں ابوب خرفا مبشرہ اصحب بدر اصاب بی یہ سب صحابہ ہیں لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ان سے نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی کے کسی کو اپنی چادر اپنے جسم کا کپڑا بطور تبرک دیا ہو تو ہاں آج کل کے پیروں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اپنی چادریں اپنی اپنے جسم کے لباس وغیرہ وغیرہ جو ہے ہا, مرنے والے کے لیے دیتے ہیں کہ اس میں دفنا دو اس میں بطور تبرک یہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی کرتے ہیں لیکن ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز اور زیب, زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے یا اس کی کسی چیز کو بطور تبرک استعمال کرے بات واضح ہو گئی کہ نہیں کوئی اشکال تو نہیں ہے کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دے دو اور اس کو اسی میں ان کو لپیٹ دو ایک دوسری روایت میں غسلے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا مختصر طور پر کہ ان کو جب غسل دو تو داہن جانب سے اور آزائے وضو سے شروع کرو داہنے داہن جانب سے اور واز, او, ہیں؟ آزائے وضو سے وضو کے حصوں سے جو ہے شروع کرو اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ان کے, کے بالوں کو کی تین چوٹیاں بنائی اور ان کو جو ان کے پیچھے ڈال دیا تین چوٹیاں بنا کر کے چوٹی سمجھتے ہیں نا سب لوگ اور تگ ہوتی ہیں تو تین چوٹیاں بنائی اس کی اور پیچھے ڈال دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چوٹیاں نہیں بنائی جائیں گی بلکہ بالوں کو جو ہے دو حصے میں کر کے پیچھے نہیں ڈالا جائے گا آگے ڈال دیا جائے گا جبکہ حدیث میں واضح طور پر ہے تین چوٹیاں بنائی اور جو ہے اس کو کہاں ڈال دیا پیچھے کوئی حرض کی بات نہیں ہے تو یہاں پر میں حسل کا طریقہ جو ہے وہ ذرا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میت کو حسل کیسے دیا جائے گا دیکھیے میت کو سب سے پہلے اتار کر کے اسے لٹا دیا جائے گا کسی تخت پر جس پر کہ غسلے دیا جاتا ہے عموماً خاص ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر گاؤں میں موجود ہوتا ہے سرہانے کی طرف تھوڑا سا اونچا اگر تخت برابر ہو تو سرہانے کی طرف تھوڑا سا اونچا کر دینا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے میت کے نچلے حصے کی صفائی کی جائے گی کیسے کہ میت کے پیٹ پر پانی ڈال کر کے تھوڑا سا اس طرح سے ایسے سہلایا جائے گا haan, سہلا کر کے تاکہ کچھ اگر غلازت وغیرہ ہو اس میت کے پیٹ میں تو وہ haan, باہر نکل جائے پھر اس کے بعد کوئی کپڑا دستانہ وغیرہ وہ کر کے اس کی اس کو استنجا کرایا جائے گا استنجا کرانا مطلب سمجھتے ہیں کہ یعنی پانی استعمال کرنا اور صفائی کرنا وہ صفائی کرنے کے بعد پھر جو ہے ہاں اچھی طرح سے نیچے نچلے حصے کی صفائی کر کے بی, بیری کے پتے کا پانی اسی طرح سے آ, یہ صابن وغیرہ استعمال کر کے نچلے حصے کی صفائی اچھی طرح سے آ, جب ہو جائے آ, جب کر لیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں کوئی گندگی نہیں باتی ہے صفائی ہو گئی اچھی طرح سے تو پھر میت کو وضو کرایا جائے گا وضو کرایا جائے گا اب کیسے ہاتھ دھو دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے پانی لے کر کے ذرا ساتھ ہاں ایسے دانتوں پہ مل دیں گے ناک میں پانی تھوڑی صفائی چہرہ دھو دیں گے اس کے بعد جو ہے ہاں داہنی طرف دایا داہن ہاتھ بایاں ہاتھ اس طرح سے وضو کرا کر کے پاؤں پاؤں آخر میں دھویا جائے گا اس کے بعد پھر داہنے طرف سے پانی ڈالا جائے گا طرف سے, اوپر سے, اوپر سے پانی ایسے ڈال دیا جائے گا داہنے طرف ڈالا جائے گا پھر طرف اس طرح سے کیا کہتے ہیں پانی دو تین بار تین بار پانچ بار ڈال کر کے اس طرح سے اس دے دیا جائے گا بہت آسان طریقہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد تین کپڑوں میں اس کو کیا کہتے ہیں دفنایا جائے گا چاہے مرد ہو یا عورت سب کے لیے کیا کہتے ہیں تین کپڑے کپڑے میں دفنایا جائے گا اور اس میں وہ امیس ہاں, اور اسی طرح سے اماما اگر مرد ہے تو امامہ اور عورتیں ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے جو ہے دوپٹہ وغیرہ نہیں بنایا جائے گا تین کپڑے ہوں بس مرد عورت سب کے لیے تین ہی کپڑا کافی ہے اپنے ہاں کیا کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تین عورتوں کے لیے پانچ تو اس میں تمیز بھی بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کے لیے دوپٹہ بھی بناتے ہیں تو اس کا ثبوت نہیں ہے حدیث میں تین کا ذکر ہے جیسا کہ بعض میں حدیث آ رہی ہے وانا رضی اللہ تعالی پالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلافی سخلیتن من قرسفین لیس صفیہ قمیص ولا امام متفق علیہس بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تین سفید کپڑوں میں جو کہ کاٹن تھے اور سوتی تھے کاٹن کے کیا کہتے ہیں سہولیا بستی ہاں سہولیا یمن کی ایک بستی ہے وہاں کا, کا بنا ہوا سوتی وہاں کے, کے بنے ہوئے سوتی کپڑے میں تین کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا جس میں قمیص بھی نہیں تھی اور جو ہے ہوں بھی, بھی نہیں تھا ہاں ایک اس میں دیکھیے کیسے کریں گے کہ ایک نیچے جو ہے ایک ازار بنا دیں گے ایک حصہ کپڑے کا نیچے لپیٹ دیں گے ایک کپڑا ہو گیا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے ایک اس کا لفافہ رہے گا ہوں لفافا رہے گا جس سے پورے بدن کو لپیٹا جائے گا ایک پھر اس کے بعد جو ہے اوپر سے جس پورے بدن کو لپیٹا جائے گا لے حصے میں اندر اندر حصے پورے جس سے کیا کہتے ہیں نیچے بھی اور اوپر بھی اس کا ڈھک جائے گا اور پھر ایک تیسرا کپڑا ہوگا جس میں پوری میت کو مطلب لفافے کی حیثیت سے رکھا جائے گا تو اس طرح سے تین کپڑے ہوں گے اس میں کمیز و نہیں کچھ لوگ قمیص بناتے ہیں کہ قمیص کیسے بناتے ہیں کہ بڑے کپڑے کو یعنی کمیز کے برابر وہ کر کے پھر اس کے اوپر سے جو ہے وہ گلا بناتے ہیں گلا بناتے ہیں اور یہ اس کو بناتے ہیں اور اس میں پھر دونوں طرف جو ہے وہ سلائی کرتے ہیں اس طرح سے اور ٹوپی بھی بناتے ہیں ٹوپی بھی بناتے ہیں یہ سب ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بس تین کپڑوں میں دفنا دیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں تین کاٹن کے کپڑوں میں کفنایا گیا تو اس سے کیا پتا چلا کہ امامے کے لیے یہ کفن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں میں کفنایا کفن دیا گیا اور یہی بہتر ہے اور افضل ہے حدیث بھی ہاں آگے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیث بیان فرمائی ہے. آگے حدیث آ رہی ہے بات میں آ گئی. وہ یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑے ہی میں نہلایا گیا اور پھر اسی کپڑے کے اوپر سے تین کپڑے میں آپ کو کفن دیا گیا اور پھر آپ کو دفنا دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر صاحب کرام دا کیونکہ حضرت رضی اللہ تعالی کے حجرے ہی میں آپ کو دفن کیا گیا کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بھی صحابہ میں اختلاف ہوا ذرا سا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے بقی میں دفنایا جائے کہ کہاں دفنایا جائے تو ایک صاحبی نے طالبن حضرت کو دفنایا گیا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہاں جتنے جتنے لوگ مطلب اس میں امامت کرانے کی جگہ نہیں تھی بہت چھوٹا سا کمرہ چھوٹا سا کمرہ اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھا کرتے تھے تو جب سجدے میں جاتے تھے تو میرے پاؤں پر جو ہے ہاں وہ پاؤں چھوتے تھے یا پاؤں کو پر اشارہ کرتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی اتنی بہت زیادہ وسیع جگہ نہیں تھی تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک بن گئی تو تھوڑی سی جگہ باقی تھی کس کے لیے دو صحابیوں کے لیے وہ بکرو عمر بس اس کے بعد جگہ ختم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا یہ سارے حالات یہ ساری حدیثیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں हा? کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بس ایک لمحے کے لیے موت آئی باقی آپ کے اوپر موت پھر ایک لمحے کے لیے موت آئی پھر آپ زندہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشمبے کو ہوئی اور دفن کس دن کیا گیا دو شمبے کو آپ کی وفات ہوئی غالباً چہار شمبے کو یعنی بدھ کے دن آپ کو دفنایا گیا کیونکہ کچھ ایسے امت میں حالات ہو گئے تھے جیسے اوسامہ کو بھیجنا تھا اور خلافت وغیرہ کا مسئلہ تھا تو صاحب کرام اس میں الجھ گئے ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال کوئی مسلحت رہی ہوگی کہ اتنا وقت لگا ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے ہاں کہ مرنے والے کو جلد از جلد کفن دفنا دو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی اس میں جو ہے وہ وقت لگا بہرحال لیکن بتانا اس سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کرنی چاہیے دو تین مسئلے آئے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے ہی میں دفنایا جائے یا کہ کفن دیا غسلے دیا جائے یا کہ اتارا جائے ایک مسئلہ ہی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے نہیں نہیں اسی طرح سے کہاں دفن کیا جائے اس مسئلے میں بھی کسی صاحب نے حدیث بیان کی بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو ہاں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیوں کرتے ہو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کوئی عیب کی بات ہے نبی کے لیے کسی نبی کے لیے موت کا آنا کوئی عیب کی بات ہے قرآن نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارک سے ذکر کیا اللہ تعالی نے فرما جتنے نبی آئے سب چلے گئے اور قرآن میں بار بار کل السند تو موت کا جام تو پینا ہی ہے بغیر موت کے جنت نہیں مل سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھوڑی ہے موت جو لوگ جو ہے ایڑی چوٹی کا جھوٹ موٹ کا زور لگاتے ہیں اور کہاں کہاں کی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی یہ ساری حدیث کس حدیث کس بات پر دلاد کرتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی تھی تو صاف کرام نے نوز بلّہ ہاں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ؟ ایسے لوگ صحابہ کرام نے اپنے نبی کو ہاں زندہ ہی ہاں؟ ایسے لوگوں کو ہوش کے لاخن لینا چاہیے کہ کی کیا کہہ رہے ہوں ہاں؟ موت کا آنا ہاں ایب کی بات نہیں ہے موت اسے نہیں آئے گی جو ہی اللہ ہے حی قیوم ہے ہاں ایک ہی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس پر کبھی فنا نہیں ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا باقی سب کو فنا ہو جانا ہے جی, جی. ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما توفي عبد الله بن عبی جاء اب جا ابنه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطنی قميصك وكفنه فيه فاعطاه فا اياه متفق علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ جب عبد اللہ ابن اوبئی رئیسل المنافقین کی وفات ہوئی کون عبد اللہ ابن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا جب وہ مر گیا تو اس کے صاحبزاد بیٹے ان کا نام بھی عبد اللہ تھا اور یہ سچے پکے مسلمان تھے باپ منافقین کا سردار اور بیٹا سچا پکا مواحد صحابی ہاں؟ ایک موقع سے عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں اس نے کچھ مذاق وغیرہ اڑایا مسلمانوں کا اور اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ صحابہ نے اجازت مانگی حضرت عبداللہ حضرت عمر رضو وغیرہ نے کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم, ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں جب عبداللہ ان کے بیٹے کو خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا باپ اس قتل کیے جانے کا مستحق ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اپنے باپ کا سر تنگ سے جدا کروں گا ہاں بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا میرے باپ کو قتل کرے اور میرے دل میں اس کے خلاف کوئی بات آ جائے ظاہر سی بات ہے فطرت ہے انسانی تقاضا ہے کہ آدمی اگر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی قتل کرے تو میرے دل میں کچھ کیا کہتے ہیں ایمان کمزور ہو جائے کچھ میرے دل میں کوئی بات اس کے خلاف پیدا ہو جائے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا اگر میرا باپ قتل کا حق رکھتا ہے اور اس لائق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو ایسے سچے پکے مسلمان باپ رئیس المنافقین تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ میں اس میں اپنے باپ کو کفن دے دوں بیٹے کے دل میں باپ کے سلسلے میں اس کا انجام تو معلوم ہی تھا پھر بھی چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیص کی برکت سے کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے میرے باپ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا دیا جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمیز دینا اس کے لیے اس کو کچھ فائدہ اور نفع پہنچا سکے گا جی جواب دیجئے بالکل نہیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے مشرک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں منع کر دیا کہ کسی مشرک کے لیے دعائیں مخفرت ہاں نہ کیجیے اور جب یہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو فرز اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کے کھینچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے یہ پکا منافق تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لحاظ کرتے ہوئے مسلح نماز جنازہ پڑھائی آسمان سے وہی نازل ہوئی تک قبر کہ ان میں سے کسی کوئی شخص اگر مر جائے یعنی منافقین کی طرف اشارہ تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئی ہے. تو کیا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ اس سے منافق کا پڑھانے کی وجہ سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا اس لیے کہ شرک اور کفر ہے اس لیے اپنے ایمان کی سب کو ایسے لوگوں کو خیر منانی چاہیے جو لوگ کفر بھی کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہیں قرآن ساتھ میں لے جاتے ہیں رکھواتے ہیں کوئی عہد نامہ رکھوایا جاتا ہے اور کہیں جو ہے کوئی مولوی صاحب جو اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں اور کیا کیا سب خرافات کیے جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ایمان رخصت ہو گیا اور شرک اور کفر کے ساتھ بندہ اگر گیا ہے اس دنیا سے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے حلق میں دنیا میں رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ ہو اور صحیح اچھی موت نصیب فرمائے آمین ارب العمین صلی اللہ تعالی عالمین السلام علیکم اللہ وبرکاتہ